صلى على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله القول البديع صفه نمبر 227 خادم بارگاہ رسالت حضرت سعید انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے شہن شاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دا فرنجو ملال صاحب بے جو نوال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کا ارشاد با کمال ازا نسی تم شعی الفسل علیہ تذکر انشاء اللہ تعالی جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر دروت پڑو ان شاء اللہ یاد آ جائے گی کون جانے درود کی قیمت ہے hey عجب درر شاہ سوار ہے hey عجب درر شہ وار درود بھاری مرہم میں دل فگاروں کو راحت جانے بے قرار درود الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ ہی و صحبی ہی وبارک وسلم الحمد ماہر ماہ رضا جی اساری چودہویں صدی کے مجدد کا مہینہ جس میں آپ نے دنیا سے وصال فرمایا تو مدنی چینل اس میں بہت سے سلسلے لایا ہے جس میں اعلی حضرت کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے فیضان اعلی حضرت کا بیان ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں ہم اعلی حضرت کے واقعات حکایات سٹوریز یہ ہم سنیں گے اللہ والوں کی باتیں سننے سے ان کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی باتیں سننے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کی اس معاملے میں کس طرح پیروی کریں ان کو کس طرح فالو کریں ایک بڑا پیارا واقعہ ایک بڑی پیاری حکایت پیش کرتا ہوں حیات اعلی حضرت مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے اس سے حضرت ملک العلامہ مفتی علامہ ظفر الدین دیہاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں الا حضرت کے شاگرد میں مفتی ہیں اتنے بڑے مفتی تھے الا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ میری قیام بریلی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا بریلی شریف کا بریلی کیا ہے یہ انڈیا کا ہند کا شہر ہے جو میرے آقا اعلی حضرت کا جائے مولد بھی ہے آپ وہیں دنیا میں تشریف لائے اور اسی شہر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا محلہ بانس منڈی کے قریب ایک صاحب آلہ حضرت کو دعوت دے کے چلے گئے دوسرے دن گاڑی آئی اعلی حضرت نے مجھ سے فرمایا یعنی زفر الدین بہاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حیات اعلی حضرت لکھی آپ بھی چلیں گرمی کے دن تھے بار مغرب کا وقت مکان پر گاڑی پہنچی تو میزبان صاحب منتظر تھے باہر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اندر مکان کے تشریف لے گئے تو گھر کے سہن میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اس پر ایک دری تھی چلتے وقت یہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے خیال کیا کہ پلاؤ ضرور ہوگا کے لیے کلو ہوگا اب جو دیکھتا ہوں ہاتھ دھولانے کے بعد ایک برتن میں چند روٹیاں اور کیما اور کیما تو گائے کے گوشت کا تھا اب مجھے الجھن ہوئی نگاہ اوپر اٹھی تو سامنے خس پوش مکان پر نظر پڑی یعنی غریب کا مکان ہے جھونپڑی اس لیے اس غریب سے جو ہو سکا اس نے حاضر کر دیا یعنی انہیں اپنی فکر نہیں ہے انہیں اعلی حضرت کی فکر ہے کہ اعلی حضرت یہ کیسے کھائیں گے لیکن ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہو رہا تھا کہ اعلی حضرت تو گائے کا گوشت تناول نہیں فرماتے فرماتے ہیں کہ میں اسی خیال میں تھا کہ اعلی حضرت نے فرمایا حدیث شریف میں بسم اللہ لا يضر مع اسمه شیون فی الفیلا و السمیع العلم پڑھ کر جو مسلمان جو کچھ کھائے ہر ضرر ضر نہ دے گا نقصان نہیں ہوگا تو زفر بن بہاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا میرے شبے کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں اللہ والے دلوں کی بات جان لیتے ہیں جو میزبان تھے مفتی ظفر الدین بہاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ملاقات تھے کھانے کے بعد ہاتھ دھلوانے لگے میں نے کہا اس غربت کے حالت میں آپ کو اعلی حضرت کی دعوت کرنے کی ضرورت کیا تھی تھوڑی ان سے فری شپ تھی تو ان کو اس طرح کہہ دیا میں نے بولے غربت کی وجہ سے غریبی کی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی ہے تاکہ حضرت کے قدم مبارک قدم ہمارے گھر پہنچیں اور جو نہ نمک کے پیش کریں حضور دعا فرمائیں تو ہمارے گھر میں خوشحالی آئے اور دنیا اور آخرت کے ہمیں برکتیں حاصل ہوں پہلے کے لوگ جو ہیں بزرگوں سے علماء سے پیرانے عظام سے مشاک کم سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے گھر آنے کو باعث برکت سمجھتے تو رہے بھی باعث برکت نیک لوگوں کے صدقے میں رزق ملتا ہے لیک نیک لوگوں کے صدقے میں بلائیں دور کی جاتی ہیں الحمد اور یہ بھی پتا چلا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں سے محبت فرماتے تھے جبھی تو ایک غریب کی دعوت بھی قبول فرما رہی آج کل ہمارا حال کیا ہے ہم دعوتیں قبول کرتے ہیں مالداروں کی پندرہ آئٹم چاہیے نا بفے سسٹم چاہیے گھوم پھر کر جانوروں کتنا چر چر کے کھائیں اور سنت کیا ہے گھٹنا کھڑا کر کے دائیں پیر پر بیٹھیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں تین انگلیوں سے کھائیں اب اس کے مطابق کون کھائے غریبوں کے یہاں جائیں گے پتہ نہیں کیا ملے گا نفس راضی ہوگا نہیں ہوگا مالداروں کی دعوت میں جائیں گے ایک تو مال ملے گا کھانے کو دوسرا تعلقات قائم ہوں گے تو آئندہ بھی ترکیب بنے گی کوئی کاروبار کی سہولت ہو جائے گی کوئی اپروچ ہو جائے گی کوئی سفارش ہو جائے گی کوئی فیور مل جائے گی غریبوں کے جنازے میں بھی نہیں جاتے لوگ مالداروں کے جنازے میں ایسا رش لگتا ہے جگہ نہیں ملتی اور غریبوں کے ہو جاتا ہی نہیں تو غریبوں سے محبت کرنی چاہیے غریبوں سے بھی شفقت کرنی چاہیے اور کسی کو کم تر نہیں جاننا چاہیے جو کسی مسلمان کو کمتر جانے وہ متکب ہے اور تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں اس کے حبیب کو پسند نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ کون ہے جو آج کرے جو ان کی ساری کرے اور یاد رکھیے غریبوں سے محبت کرنا سنت امبیا ہے نبیوں کی سنت ہے نبیوں کا طریقہ ہے کہ انبیاء کمام علیم السلاط وسلام غریبوں سے محبت کرتے تھے اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق ماہ نبوت باعث خیر و برکت الحاج حافظ امام احمد رضا خان علی رحمت رحمان آپ بھی غریبوں سے محبت کرتے تھے اور آپ سلام رضا میں فرماتے ہیں ہم غریب حد ہم ف روں سر سروت پہ لاکوں سلام ہم فقیروں روں کی سروت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آکا پر حد درود ہمارے آقا علیہ تو اسلام غریبوں کی بھی آقا ہیں اور ہم فقیروں کی دولت کیا ہیں ہمارے آقا ہماری دولت ہماری نبی صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم تو غریبوں سے بھی پیار کرنا چاہیے غریبوں سے بھی محبت کرنی چاہیے اگر رشتے دار غریب ہیں اللہ نے مال دیا ان کی مدد کیوں نہیں کرتے سلا رحمی تو واجب ہے ان سے میل جول کیوں نہیں کرتے بہن غریب ہے تو ان سے ملتے نہیں کہ غریب ہے یہ کوئی بھتیجی بھانجی بھتیجا بھانجا ماموں چچا نانا دادا کوئی رشتے دار پھپھی خالہ وہ غریب ہے تو اس وجہ سے نہیں ملتے کہ وہ غریب ہے نہیں بری بات اللہ نے مال دیا ان پر خرچ کرے اللہ نے آپ کو مال دیا ان کی کاروبار میں کوئی مدد کرے ان کا مکان چھوٹا کو بنا دے کچھ کچھ عید پر شبرات پر شادی خوشی غمی میں چاہیں مدد کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کی جائے گی جو اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا مدد کرے حضرت مولانا حسنین رضا خان سیرت اعلی حضرت میں لکھتے ہیں بریلی شریف کے ایک بازار محلہ باز داراں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی عنایتی بیگم اس کو کہتے تھے انتا بوا بہت بڑی خاتون تھیں بہت سنجیدہ اور متین تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتی تھیں اور آکاری سلا تو سلام کا میلاد بڑی محبت سے کرتی تھی اور غلام کیوں نہ کا ملاد کریں تیرا کانواں تیرے ہی گیت رسول اللہ تیرا مینا ماہ میلاد آنے والا انشاءاللہ دھوم دھام سے اپنے آقا کی آمد کا جشن منائیں گے تو یہ انتا بوا جو تھی یہ میلاد شریف بڑی محبت سے مناتی تھی چکی پیس کر گزارا کرتی تھی اور چکی پیس کر گزارا کرتی اس سے سالانہ ملاد شریف کی محفل کیا کرتی تھی انہوں نے اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کو شرکت کرنی ہوگی اور جو میلاد شریف پڑیں گے وہ بھی آپ ہی تجویز کریں گے جن کو آپ کہیں گے وہ پڑھیں گے اعلی حضرت نے بڑی خندہ پیشانی سے وعدہ فرما لی ایک بیوہ غریب غریب عورتیں چکی پیس کر گزارا کرتی ہے مگر یہ عاشقہ ہے رسول پاک کی صلی اللہ تعالیٰ حضرت دن خلیفہ مولانا جمیل الرحم الحبیب یہ خاں بھی تھے اور نات کو گاہر بھی اے شہن مدینہ افلاط و سلام زینت عرش مفلاۃ وسلام آپ کا سلام بہت مشہور ہے یہ بہت اچھے نات خان تھے ان کو حکیہ کہ عنایتی بیگم کے ہاں سالانہ میلاد شریف میں آپ نے ملاد شریف پڑھنا ہے اب انتا بوا نے اپنے ہاں پانی بھرنے والا جو مشکیں بھرتے تھے اس وقت پانی بھر کے لاتے تھے اس کو کہا کہ میرے ہاں فلاں دن ملاد شریف ہے اعلی حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں تم نے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے چھڑکاؤ کیا بڑی ترکیب کی اعلی حضرت مسجد سے عصا کے سہارے ایک ڈنڈے کے سہارے لاٹھی کے سہارے آئے اور جہاں جاتے سواری میں جاتے تھے مگر اکالی سلات اسلام کی محفلیں ملا دے آلہ حضرت پیدل جا رہے ہیں اور کئی سال تک اعلی حضرت اس محفل ملاد میں اس بیوہ عورت غریب عورت کے گھر جاتے رہے اور آپ بھی پیدل جاتے تھے سارے آقا کے نعت خان وہ بھی پیدل جاتے تھے اور یہ بیوہ غریب عورت اپنی خالص کمائی سے نیک کمائی سے میلاد کرتی تھی اللہ اکبر تو اعلی حضرت کی نظر ہمیشہ غریب مسلمانوں کے دل خوش کرنے پر رہتی تھی اللہ اکبر اللہ تبار کو تعالیٰ کہ اعلی حضرت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مقصد ہو اور ہمیں بھی توفیق ملے ہم غریبوں سے محبت کریں اعلی حضرت غریبوں پر بڑی شفقت کرتے اور ان کی دعوتیں قبول کرتے تو یاد رکھیے دعوت قبول کرنا سنت ہے صرف مالدار کی نہیں عہدے دار کی نہیں منصب والے کی نہیں غریبوں کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے اور ان کے ہم ہاں بھی جانا چاہیے اچھے اچھی کے ساتھ جس قدر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کی برکتیں بھی زیادہ ملیں گی جو خوش نصیب غریبوں سے محبت کرتے ہیں ان کی سعادت مندی سنیے غریبوں کے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی چابی ہوتی کی لاک کھولنے کے لیے کی ہوتی ہے نا ہر چیز کی چابی ہوتی ہے جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے صبر کرنے والے فقرہ بروز قیامت اللہ تعالی کے قرب میں ہوں گے اعلی حضرت غریبوں کو سردی کے موسم میں رضائیاں تقسیم کرتے تھے اعلی حضرت نے دینی طلبہ ان کے لیے ماہوار وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے اللہ حقبر اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ملے کہ ہم شادیوں میں اور فنکشنوں میں پندرہ بیس قسم کے کھانے تھوڑا سا کھاتے ہیں چکر چک چھوڑتے ہیں اس کے بعد ضائع کرتے ہیں استقفر اللہ کچھ غریبوں کی طرف بھی توجہ ہو جائے دینی طلبا کی طرف بھی توجہ ہو جائے جو دن رات علم دین سیکھنے میں مصروف ہیں کچھ ان کی خدمت ہو جائے ماشاءاللہ اللہ جامت المدینہ دعوت اسلامی کی جو چل رہے ہیں للبنی للبنادنی اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے ان کی تعداد تقریباً پانچ سو سے زیادہ ہے اور چالیس ہزار سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پڑھ رہے ہیں کچھ ان کی مدد کریں نا ان کی مدد کریں ان کی خدمت کریں ان کو کھلائیں پلائیں ان کی ضروریات پورے کریں ان کی ضروریات پوری کریں دین اسلام کی مضبوطی کا باعث بنے گا تو اعلی حضرت غریبوں سے محبت کرتے تھے اور ان کی شادیوں کے موقع پر بھی مدد کرتے تھے ایک دفعہ مدینہ پاک سے کسی نے خط لکھا اللہ حضرت کو کہ وہ غربا تو اور اس کا انہوں نے لکھا حضرت کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا تو بارگاہ رسالت میں آپ نے رجوع کیا عاشق رسول تھے نا سچے عاشق رسول بارگاہ رسالت میں فریاد کی استغاثہ کیا کہ سرکار میں نے کچھ اللہ کے بندوں کے ہر مہینے آپ کے بھروسے پر کچھ وظیفے مقرر کیے ہوئے اور کل مجھے پچاس روپے کا منی آڈر روانہ کرنا ہے تو اعلی حضرت بڑی پریشان تھے کہ صبح میں نے پچاس روپے روانہ کرنے اس وقت کے پچاس روپے آج کل کے تو ہزاروں روپے ہوں گے تو صبح صبح ایک شیٹ صاحب آئے اور اعلی حضرت کے خدمت میں انہوں نے 51 روپے پیش کیے 51 روپیز روپے پیش کیے تو اللہ حضرت رونے لگے اور فرمایا یہ یقینا میرے اکالی سلا تو سلام کا دیا ہے مجھے میرے اکالی صلات تو سلام نے بھیجا ہے 51 روپے کا کیا مطلب ہوا ایک روپیہ منی آرڈر کا خرچ 50 روپے میں نے بھیجنے تھے اللہ اکبر اور اسی وقت اعلی حضرت نے 50 روپے وہ روانہ کیے تو اللہ حضرت غریبوں کے بہت محبت فرماتے تھے ایک بزرگ ان کا نام ہے معروف کرخی رحمتہ اللہ تعالی علیہ شجرا قادریا رضویہ کے بزرگ ہیں ان کے مثال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا مارفال اللہ عبی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارا معاملہ کیا تو اللہ نے میری بخشیش کر دی پوچھا بڑے زاہد و متقی تھے اس وجہ سے فرمائے نہیں میں نے حضرت سیدنا ابن سماد اللہ علیہ کی نصیحت کو قبول کیا وہ نصیحت یہ تھی کہ غریبی کو اختیار کرو اور غریبوں سے محبت کرو تو الحمدللہ غریبی میں نے اختیار کی غریبوں سے محبت کی اللہ تعالی نے میری اس ادا کو قبول کر کے میری بخشش کر دی غریبوں سے محبت کرنی چاہیے غریبوں کو کم تر نہیں جاننا چاہیے گٹیا نہیں جاننا چاہیے تو ملازم ہیں یوں ہیں اس پر نہیں یہ اللہ کے بندے ہیں, ہمارے نبی کے غلام ہیں غصے باغ کے عاشق ہیں اعلی حضرت کے چاہنے والے ہیں تو ان پر شفقت کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ حضرت پر رحمت اور ان کے صدقے کے ہماری بے حساب مقصرت ہو اعلی حضرت کی کیا بات ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بارغیر حالت میں آپ غوث پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اعلی حضرت کو غوث پاک سے بڑی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلی حضرت کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے آمین بجاہ ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم